وقل اے فرمائیے لے عبادی میرے بندوں سے یا کولتی یا احسن وہ ایسی بات کہیں جو اچھی بات ہو کیونکہ زبان کی لذیشوں سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں تو ایسا جملہ انسان نہ کہے کہ جس سے شیطان کو موقع مل جائے ان شیطون ينزغ نہ بے شک شیطان ان کے درمیان نفرت کو پیدا کرتا ہے ان شیطوان کان لسانی ادو بم بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے اگر میاں بیوی بی کی لڑائی ہو یا اور لڑائیاں ہوں خاندانی اور اگر کوئی سلو کے لیے بیٹھے اور ماضی کی طرف چلا جائے اور یہ پوچھے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی تو آپ دیکھیں کہ لڑائی کی ابتدا ایک معمولی بات سے ہوتی ہے شیطان چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے اور غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے رب اعلم و بھی تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے تو تمہارے لیے کیا بہتر ہے وہی وہ جانتا ہے جو اس نے فرمایا تم اسی پر عمل کرو ای یشا ی اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے او ای یشا یو یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا علیہ وکیلا اے محبوب ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا یعنی ان کے گناہوں کے آپ ذمے دار نہیں ہے اعلم بمن السماوات اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے بادن اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی کتنی واضح بات ہے اب اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فضیلت نہیں تو بتائیے کیا وہ قرآن کے نور سے منور ہوا ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی وہ آینہ داود آ اور ہم نے حضرت داوود کو زبور عطا فرمایا جان تم مندو نہیں اے محبوب آ فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو ان کو بلاؤ فلا یم لکون اکشپت در یہ جھوٹے معبود تمہاری تکلیف کو کھولنے پر اور دور کرنے پر قادر نہیں ہے ولا تحویلا اور اس تکلیف کو پھیرنے پر بھی وہ قادر نہیں ہے یہ تو بے جان بت ہیں انسان میں بھی اگر طاقتیں ہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہیں اللہ کا مقابلہ کرنے کی تو کسی میں طاقت نہیں ہے الا اکل لدینا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان مشرقین کے رد میں نازل ہوئی کہ جو جنات کے ایک گروہ کی پوجا کیا کرتے تھے یہ جنات مسلمان ہو گئے اب ان مشرقین کو پتا نہیں تھا وہ ابھی تک ان جنات کی پوجا کے لیے منتر پڑھتے کیونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ جنات کو قابو کرنے کے لیے جنات کی پوجا کرتے ہیں شرکی اور کفری منتر پڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن جنات کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ جنات اب مسلمان ہو گئے یبتغون تغون علا رب بھی مل تھا وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلا تلاش کر رہے ہیں کہ کسی مقبول بندے کا وسیلہ مل جائے اور وہ مقبول بندہ ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو یہ جنات جو مسلمان ہو گئے خود یہ وسیلے کی تلاش میں ہیں احم اقرب وہ اس کا وسیلہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان میں زیادہ اللہ کے قریب ہو وہ ارجن اور ہو یہ مسلمان جنات اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور یہ خوفون ہو اور اللہ کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں تو جب یہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں تو ہرگز ہرگز یہ معبود نہیں ہے یہ تو اللہ کے بندے ہیں اناب ربی کا كَانَ محض بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ڈرنے والی چیز ہے اس سے ڈرنا چاہیے یہاں پر فرماتے ہیں کہ نیک مومن جنات کا ذکر کیا گیا فرمایا گیا وہ خود ایسے شخص کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں جو ان میں زیادہ اللہ کے قریب ہو یہ وسیلے کا ثبوت ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کا وسیلہ پکڑنا اور ان کی دعاؤں کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھنا ان کا قرب یہ سمجھنا کہ یہ ہم جب ان کے قریب ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہو جائے گی یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے علاوہ بھی اس کے اور بے شمار دلائل ہیں کیونکہ اللہ کے نیک بندے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندے زندگی میں بھی دعا کرتے ہیں اور باد وشال بھی وہ کرم فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ہوتی ہے وہ جس کے لیے چاہیں دعا کریں ام قریتی اللہ نشن و مہ لوہ قبل یوم و امن قریتی اور کوئی بستی نہیں اللہ نشن و مہ لیامتی مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے برباد کر دیں گے او معذبو ہا آگابن یا اسے سخت عذاب دیں گے سخت عذاب سے مراد قتل وغیرہ کے ساتھ عذاب دینا ہے جب وہ کفر کریں اور گناہوں میں مبتلا ہوں تو وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا و سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کی ہلاک کا حکم دیتا ہے کان ذالی کفل کتابی مستور اور یہ باتیں لوگ محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں اما منا انا انیاتی ہم نے اپنی نشانیاں اس لیے نہیں بھیجیں کہ پہلے لوگوں نے بھی نشانیوں کو جھٹلایا اور پھر نشانیاں جھٹلانے کی وجہ سے ان کی ڈھیل ختم ہو گئی اللہ کا عذاب آ گیا تو کفارے مکہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں اس لیے ان کو نشانیاں نہیں دی جاتی ہیں کہ اگر یہ جو نشانی مانگ رہے ہیں وہ ملے گا اور پھر وہ انکار کریں گے تو ان پر عذاب آ جائے گا اور حضور کی آمد کے بعد ان کے لیے اجتماعی عذاب نہیں ہے انہیں ڈھیل دی گئی ہے وہ آت نا سمودن نہ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا فرمائی کہ جو آنکھوں کو روشن کرنے والی ہے عظیم نشانی ہے پس وہ نے اس نشانی پر ظلم کیا یعنی اس کا انکار کیا چونکہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کی تفصیل ہم پچھلے پاروں میں سماعت کر چکے تو لہٰذا یہاں زیادہ وضاحت کی حاجت نہیں وما نور سین بالآیاتی اللہ تخویفہ ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں عنا لکا اور جب ہم نے آپ سے فرمایا ان کا آحات بِالنَّاسِ بے شک آپ کا رب تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے اللہ کی گرج سے اور عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا اگر اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی طاقتیں کام نہیں آتی وَمَا جَعَلْنَا رو یلتی ار اللہ فتنط الناس جو جلوہ ہم نے آپ کو دکھایا جلوہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شب مہراج کا واقعہ بیان کیا یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے کون اسے تسلیم کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے و شجا رت الملعت القرآن اور وہ درخت جس کی مذمت کی گئی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے یہ درخت بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہے یعنی جہنم میں ایک ایسا درخت ہے جو کانٹے دار درخت ہے جہنمیوں کو وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا تو مشرقین مکہ یہ کہتے بڑی عجیب بات ہے حضور ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو ہڈیوں کو گلا کر رکھ دے گی اور دوسری طرف کہتے ہیں جہنم میں درخت ہوں گے آگ کے اندر درخت کہاں سے آئے گا فرمائیں یہ تمہاری عقلوں میں باتیں نہیں آتی ہیں لیکن اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے تو یہ ایک آزمائش ہے بندے کی عقل مگر کوئی بات نہ آئے لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو اسے تسلیم کر لے اور نخو اور ہم انہیں ڈراتے ہیں فماں یزید اللہ تغیا نن کبیرا آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ ڈرنے کے بجائے سرکشی میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ یہ سرکش ہو جاتے ہیں عقلمند دانا اور سمجھدار وہی ہے کہ جب وہ ہدایت کی باتیں سنے نیکی کی باتیں سنے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے ایسا نہ ہو کہ بندہ سرکشی کر کے انکار کر کے مزید کفر کی طرف چلا جائے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فقان حمید کے نور سے منور فرمائے اور ایسا کرم کر دے ایسا کرم کر دے کہ اللہ تبارہ و تعالی ہمیں قرآن مجیب فقان حمید کی دعوت خوب خوب عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے